اب حضرت آدم علیہ السلات وسلام کا کسا بیان کیا جاتا ہے وہ از قال رب کا اور یاد کرو جب آپ کے رب نے فرمایا فرشتوں سے فرمایا ان خلیفہ بے شک میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں یہاں پر دو باتیں آپ سمجھ لیجیے ایک تو یہ کہ خلیفہ کے معنی کیا ہے خلیفہ کے یہاں پر یہ معنی ہے خلیفہ کا مفہوم یہ ہے اللہ تبارہ کا تعالیٰ کے پیغام اور اللہ تعالی کے احکام بندوں تک پہنچانے والا خلیفہ کے کیا مانا ہے اللہ کے احکام اللہ تعالی کے پیغامات بندوں تک پہنچانے والا یعنی رب اور بندے میں وسیلہ یعنی بندوں کو رب تک پہنچانے کا ذریعہ اور وسیلہ انبیاء ہیں کہ جب بندے انبیاء سے وابستہ ہوتے ہیں تو ان کی برکتوں سے رب کی معرفت حاصل کر لیتے ہیں تو خلیفہ کے یہاں پر یہ مانا ہے دوسری بات یہ کہ ابھی آدم علیہ السلام کی پیدائش نہیں ہوئی اور اللہ تعالی نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں کہاں فرمایا زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں اور پھر آدم علیہ السلاط وسلام پیدا ہونے کے بعد جنت میں رہے تو پیدائش سے پہلے یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ یہ کہاں جائیں گے زمین میں جائیں گے پانچ سو سال آپ جنت میں رہے اور پانچ سو سال کے بعد اللہ تعالی کی حکمت کہ آپ کو بھلا دیا گیا اور آپ نے وہ درخت میں سے کھایا اور پھر آپ زمین میں آ گئے آدم علیہ اللہ وسلام کا اس میں قصور یا غلطی یا خطا نہیں ہے یہ اللہ تعالی کی حکمت اور اللہ رب العالمین کا یہ فیصلہ تھا انی جاعلن فی خلیفہ پیدائش سے پہلے فرما دیا میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں کالو فرشتے بولے آلو فی کیا تو اس زمین میں اسے خلیفہ بنائے گا میں یوب صدو جو زمین میں فساد پھیلائے گا وہ یس اور خون بہائے گا وَنَحْنُ ناشن بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ اور ہم تیری حمد کرتے ہوئے تیری تعریف کرتے ہوئے تیری خوبیاں بیان کرتے ہوئے تیری تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں مطلب یہ تھا اے پروردگار انسان تو زمین میں فساد کرے گا تو خلیفہ انسان کے بجائے ہمیں بنایا جائے یہاں پر ایک سوال یہ ہے کہ فرشتوں کو کیسے پتہ چلا کہ انسان فساد کرے گا اس کی کئی وجوہات ہیں ایک وجہ یہ ہے کہ فرشتوں کو جب یہ معلوم چلا کہ انسان میں نفس ہوگا اور انسان میں غصے کو بھی رکھا گیا انسان میں شہوت کو بھی رکھا گیا تو انہوں نے یہ خیال کیا اس طرح تو انسان بڑی آزمائش میں پڑ جائے گا کیونکہ فرشتے غصے سے شہوت سے نفس سے معصوم ہیں محفوظ ہیں تو انہوں نے یہ خیال کیا کہ پھر انسان کا گناوں سے بچنا تو مشکل ہو جائے گا تو وہ پھر گناہ کریں گے اور زمین میں فساد ہو جائے اور ہم چونکہ ان چیزوں سے معصوم ہے تو خلافت ہمیں ملنی چاہیے یہ بہت بڑا مقام ہے یہ بہت بڑی سعادت ہے تو یہ سعادت ہمیں نصیب ہونی عالم مالا تالم اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے وہ معلوم ہے جو تم نہیں جانتے میرے اس کام کی وہ, وہ حکمتیں ہیں جو تمہیں نہیں معلوم تم نے یہ تو دیکھ لیا کہ انسانوں میں یہ مادہ ہے لیکن تم نے یہ نہ جانا کہ میرے وہ نیک بندے بھی ہوں گے جو فرشتوں سے بھی مقام و مرتبے میں بلند و بالا ہوں گے حضرت امام غزالی علیہ رحمٰ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ انسان اگر گناہوں میں پڑ جائے تو جانور سے بدتر ہے کہ جانور کو جہنم کا عذاب نہیں دیا جائے گا اور اگر اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار بن جائے تو عام فرشتوں سے بلند و بالا ہو جاتا ہے وہ اور اللہ نے سکھائے آدم السما آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام کل تمام چیزوں کے تمام چیزیں آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کی گئیں آپ کو نام سکھائے گئے دنیا میں جتنی بولیاں قیامت تک بولی جائیں گی ان زبانوں میں آدم علیہ السلام کو ان تمام چیزوں کے نام سکھائے گئے ان کے فوائد ان کے نقصانات سب بتائے گئے ثم پھر آرا دا ملا ان تمام چیزوں کو فرشتوں پر پیش کیا فقالا وصل اللہ تعالیٰ نے فرمایا ام بھی اونی بی اسمائی ہا چیزوں کے ناموں کی خبر دو مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ ان کن تم صادقین اگر تم سچے ہو کس میں سچے ہو اس دعوے میں کہ خلافت کے مستحق ہم ہیں قالو رشتے بولے صبح کا پاکی ہے تجھے لا علم لنا ہمارے پاس کوئی علم نہیں علام علم تنا مگر اتنا ہی جتنا تو نے ہمیں سکھایا تو نے جو علم ہمیں دیا وہی علم ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی علم نہیں ان نقا ان تل علیم الحقیق بے شک تو ہی علم والا حکمت والا ہے وسین فرماتے ہیں فرشتوں کا یہ کہنا کہ خلافت ہمیں مل جائے اس پر وسوسا نہیں کرنا چاہیے یہ فرشتوں کا مطالبہ کرنا اس وجہ سے تھا کہ خلافت ایک بہت بڑی سعادت ہے اور سعادت پانے کی تمنا کرنا یہ بہت اچھی تمنا ہے لیکن امبیا کا مقام فرشتوں سے بلندوں والا ہے ان آیا سے پتہ چلا کہ خلافت عام انسانوں کو نہیں ملے گی امبیا کو ملے گی وہ علم میں بھی فرشتوں سے آگے ہوں گے اور عمل میں بھی فرشتوں سے آگے ہوں گے قلع یا آدم فرمایا اے آدم امب خبر دیجیے فرشتوں کو بھی اسما ان چیزوں کے ناموں کی فلم پس جب امب اہم بھی اسما اہم آدم علیہ السلام نے فرشنوں کو ان چیزوں کے ناموں کی خبر دی دیکم اللہ رب العالمین نے فرمایا کیا میں نے نہ کہا تھا انم غیبت سماوات بے شک میں آسمان اور زمین کے غیب پوشیدہ چیزیں جانتا ہوں وہ عالم ماں اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو مما کن تم تک اور جو تم چھپاتے ہو رب العالمین ظاہر اور بات سب کو جاننے والا ہے وہی وَا کل اور یاد کرو جب ہم نے فرمایا لی منا فرشتوں سے اس جدو تم سب سجدہ کرو لی آدم, آدم علیہ سلام کو فصا سب نے سجدہ کیا فرشتوں نے سجدہ کیا اس وقت جتنی مخلوقات تھی سب نے سجدہ کیا ساری مخلوق میں ایک ہی شخص تھا جس نے سجا نہ کیا اللہ ابلیس مگر شیطان نے ابلیس نے سجا نہ کیا ابلیس جن تھا سور کہ آیت نمبر پچاس میں اس بات کا ذکر ہے یہ جن تھا عبادت کر کر کے اس مقام پر فائز ہوا کہ اسے فرشتوں کا استاد بنایا گیا لیکن حضرت آدم علیہ السلام کی توہین کر کے وہ ہمیشہ کے لیے مردوت بن گیا ابا ابلیس نے انکار کیا وس تک اور تکبر کیا تکبر کے معنی یہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو آدم علیہ السلام سے افضل سمجھا اور تکبر کی تعریف یہی ہے کہ اپنے آپ کو کسی سے بہتر سمجھنا یہ تکبر ہے وس تک اور اس نے آدم علیہ السلام کے مقابلے میں تکبر کیا وکانہ منل کافرین اور کافروں میں سے ہو گیا اب شیطان کو مردود کر دیا گیا اسے نکال دیا گیا وہ نہ اور ہم نے فرمایا یا آدم اے آدم اس کن انتم اور زو جکل جنت آپ جنت میں رہیں آپ کی زوجہ جنت میں رہیں یہ کلام حضرت آدم علیہ السلام کے جنت میں جانے کے بعد اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کی پیدائش کے بعد یہ کلام فرمایا گیا حضرت آدم علیہ السلط والسلام کی پسلی سے فضر حو کو پیدا کیا گیا بکولا منہا رغدن اور تم دونوں کھاؤ اس جنت سے رغدن بلا روک ٹوک ہے شئتما شک جہاں سے شئتما تم دونوں چاہو ولا تقربا اور تم دونوں قریب نہ جانا خادگی اس درخت کے قریب نہ جانا فتک منو نمیت ورنہ تم دونوں ہو جاؤ گے حد سے بڑھنے والوں میں سے تو یہ حد ہے یہ درخت اس درخت کے قریب گئے تو حد کو کراس کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے پانچ سو سال تک اب جنت میں رہے جب تک اللہ نے چاہا جنت میں رہے اور جب اللہ رب العالمین نے یہ چاہا کہ اب آپ زمین میں جائیں اور زمین کو بسایا جائے تو فن سیاہ حضرت اعظم علیہ السلۃ وسلام اس درخت کو بھول گئے قرآن نے بیان کیا اور آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی روزہ رکھے اور روزہ رکھ کر وہ بھول جائے اور بھول میں کھا پی لے تو شرعی مسئلہ کیا ہے اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا بلکہ حدیث پاک میں ہے کہ بھول کر اگر کھا پی لے تو وہ یوں سمجھے کہ اسے اللہ نے کھلایا اور اللہ نے پلایا آپ کو یہ بھلا کیوں دیا گیا اس لیے بھلا دیا گیا تاکہ آپ دنیا میں جائیں لیکن اللہ کے نیک بندے ہمیشہ آجزی کرتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو گناہ سمجھتے ہیں ایسے کئی بزرگان دین ہیں کہ ہوا چلتی تو رونے بیٹھ جاتے آندھی چلتی تو رونے لگ جاتے لوگ کہتے تو کہتے میں رو رہا اس لیے ہوں کہ یہ آندھی میرے گناہوں کی وجہ سے چلی ہے اگر میں نہ ہوتا تو مسلمانوں پہ تکلیف نہ آتی تو یہ ان کی آجزی ہوئی ان کا مقام ہے تو آدم علیہ سلاۃ والسلام کو بلا دیا گیا اور یہ آپ کی عجزی ہے یہ آپ کا مقام ہے یہ آپ کا خوف خدا ہے کہ آپ کئی سو سال تک اللہ کے خوف سے روتے رہے اور تین سو سال تک خوف کے مارے آپ نے آسمان کی طرف نگاہ نہیں اٹھائی یہ اللہ کے نیک بندوں کا انداز ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ قطعی جنتی ہیں لیکن خوف سے روتے روتے آپ کے چہرے انور پر آنسو کی لکیریں بن گئی تھیں حضور نے انہیں جنت کی بشارت دی ہے حضور کی بشارت میں انہیں کوئی شک و شبہ نہیں ہے لیکن جب اللہ کے نیک بندوں پر خوف کا غلبہ ہوتا ہے تو وہ سب کچھ بھول جاتے ہیں اور اللہ کی محبت میں اور خوف میں گم ہو جاتے ہیں فضل اللہ مت بس انہیں شیطان نے پھسلا دیا از اللہ کے معنی ہوتے ہیں انسان پھسلنا نہ چاہے تب بھی پھسل جائے اگر آپ کا پاؤں پھسل جائے تو آپ خود نہیں پھسلتے بلکہ آپ کے نہ چاہتے ہوئے بھی پاؤں پھسل جاتا ہے تو اضل کا جو سیگا ہے اگر عربی گرامر کو کوئی جانتا ہو تو وہ بھی جان سکتا ہے کہ ازلحلہ کا یہی معنی ہے کہ آدم علیہ السلاۃ وسلام نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا فضل اللہ شیطان و شیطان نے اس درخت کے بارے میں ان دونوں کو پھسلا دیا فعق اور ان دونوں کو وہاں سے نکلوا دیا ماں اس سے جو کا نافی جس جگہ میں وہ تھے بکلنا اور ہم نے فرمایا بھی تو تم سب نیچے اتر جاؤ بعدکم کم لی تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے دنیا میں دشمنیاں چلتی رہیں گی جنت میں کسی قسم کا بغض نہیں ہوگا دنیا میں جاؤ گے یہ حالات تمہارے ساتھ ہوں گے ولیکم فی الرد مستقرن تمہارے لیے زمین میں مستقرن ایک عارضی ٹھکانا ہے وہ اور برتنا ہے استعمال کرنا ہے فائدہ اٹھانا ہے ایک وقت تک پھر تمہیں دوبارہ مر کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے آدم علیہ اللہ اور بی بی رضی اللہ تعالی عنہا جنت سے دنیا میں تشریف لائے یہ تو دو افراد تھے لیکن قرآن مجید فقان حمید نے جمع کا سیغا استعمال فرمایا جس کے معنی یہ ہے کہ جمع عربی میں تین سے شروع ہوتی ہے مفسرین فرماتے ہیں یہاں ایہ بیتو میں کلام آدم علیہ السلام سے بھی ہے اور آپ کی پشتے اطہر میں جو آنے والی نسلیں تھیں ان سے بھی خطاب ہے فتح میں ربی پس آدم علیہ السلام نے سیکھ لئے میر ربی اپنے رب سے کلیمات چند کلیمات ربنا غلمنا انفسنا یہ والے کلیمات اور دوسرے کلیمات احادیث تو یہ بامے ہیں کہ آپ نے حضور کے وسیلے سے دعا فرمائی فتح علی پس اللہ تعالی نے ان پر رحمت فرمائی ان نہ بے شک وہی اتواب بہت توبہ قبول کرنے والا ارشیم بہت مہربان ہے قلنا ہم نے فرمایا تو تم سب اترو مینہا اس جنت سے جمی سب تم سب اس جنت سے اتر جاؤ فما یا کم منی پس اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے جب بھی ہدایت آئے تم اس ہدایت اور اس پیغام پر عمل کرنا فمن تب یا پس بس جو کوئی پیروی کرے گا میری ہدایت کی میرے پیغام کی فلا خوفن علیہم ان پر نہ کوئی خوف ہوگا ولا یا جنور اور نہ وہ غمگین ہوں گے والذین لدین کفرو اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کرزب بھی آیات اور ہماری آیتوں کو انہوں نے جھٹلایا ادا اکاسا بنار یہی لوگ جہنمی ہیں ہم وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں دونوں گروہ کا ذکر کر دیا گیا جنتی اور جہنمی انسان کو اللہ نے عقل بھی دی ہے اب فمن طبی خدایا یا تو اس پر پیروکار ہو جائے کہ اللہ کی ہدایت پر عمل کرے اور لاہکن علیہ اللہ لا جنون کا تاج اپنے سر پر سجالے اور جہنم کے خوف سے اور قیامت کے خوف سے بری ہو جائے اور جنت میں چلا جائے یا پھر دوسرا راستہ ہے جہنم کا ہم یقیناً عقل من ہیں اللہ تعالی ہمیں جنت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما